जो हाजरी लेने वाले हैं वो पहले घंटे में पांच मिनट के अंदर और दूसरे बाकी घंटों में दस मिनट के अंदर अंदर हाजिरी लगाए हर शब में है ना कोई कोई कौन है पहली शब में कौन है आप किस्मत लगाते हो हाजरी किस्मत लगा दे روڈ سے بولیں آخر میں نہیں شروع میں پانچ پہلے گھنٹے میں پانچ منٹ کے اوپر اور دوسرے گھنٹے میں دس دس منٹ کے اوپر آخر. جی عادا في الصلاه عاد الصلاه ولم يعد الوضوء وقال <سؤال> الحجر اذا اخذ من او اكبال وراى فلا وضو عليه وقال اريد لا وضو لامن حدث من حدث من عن جابر عن عليه وسلم كانت في غبته ذات لفاء ترمي رجل بالسهم فنقض الخلاذ او ضام فركا وصل ضوا وقال حسن هذا قالا اوصى محمد ابن عروه ليس بالدم وزو مناس واسرج بن عمره فصلى فخرج منها قام يتوضا وغسل ايده ابي اوفا زمان فمضى وحيت.. الى الصلاه وقال ليس عليه الا مخرمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه <السلام> والسلام على الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد کل یہ باب شروع کیا تھا اور یہاں سے قال ابو حرارت اللہ وزن تک بات ہو گئی تھی نا پوری آگے جو کئی آثار امام بخاری ربد اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں تالقاً ان سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ صحابہ و طابعین میں سے متعدد حضرات فون نکلنے سے بزو ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے ان میں سے پہلا اثر یہ نقل کیا ہے کہ یوز کرو ان جابر اللہ تعالیٰ عل حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ بات مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا نفی غزل کی ذات الرقا آپ غزلِ ذات الرقاء میں تھے و رومی یا رب میں تو ایک شخص کو ایک تیر مارا گیا ب نظفہ تو ان کے خون نکلا نظفہ یہ خاص طور پر خون کے لیے آتا ہے یہ لفظ نظفہ کے لفظ مانا ہے خراجہ اور مراد ہے خون کا نکلنا کسی اور نکلنے کے لیے نظفہ استعمال نہیں ہوتا خون نکلنے کے لیے ہوتا ہے ان کے خون نکلا تو انہوں نے رکو کیا اور سجدہ کیا اور اپنی نماز جاری رکھی واقعہ جو یہاں پر بیان فرمایا ہے امام بخاری رحمت العلیہ نے وہ اس کا مقصود یہ ہے کہ باوجود کے تیر لگنے کی وجہ سے ان کے خون نکل رہا تھا اس کے باوجود انہوں نے نماز کو جاری رکھا نماز کو توڑا نہیں اگر خون نکلنے سے وزو ٹوٹتا تو اس کے نماز کے جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی وہ نماز چوڑتے وضو کرتے اور پھر دوبارہ نماز پڑھتے یہ اسد ہے لیکن اس کا واقعہ اصل میں یہ ہے اس واقعے کی تفصیل آئی ہے ابو داود میں اور اس میں منقول یہ ہے کہ ذات الزقاء کے واقعے پر یہ ایک صحابی تھے جن کا نام غالباً حقباد بن بشر تھا روزی اللہ تعالی تو یہ حضورق کے موقع پر ایک جگہ پہرہ دے رہے تھے رات کے وقت میں اور پہرے کے دوران انہوں نے نماز شروع کر دی نماز میں کے دوران ہی دشمن کی طرف سے तीर चलाया गया और वो तीर इनको आकर लगा जिससे इनका खून जारी हो गया तो और उसके बाद फिर उन्होंने नमाज तोड़ी नहीं बल्कि नमाज जारी रखी हनफिया जे कहते ये कहते हैं कि ये वाक़ जो है इसका एक जवाब इल्जामी है और एक ताकी है الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر اس سے یہ صدال کیا جا رہا ہے کہ خون نکلنے سے وزو نہیں ٹوٹتا تو پھر کوئی شخص یہ بھی اسدال کر سکتا ہے اس سے کہ خون اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا رجسٹ نہیں ہوتا اور نجازت کی حالت میں اسی حالت میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے آدمی حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں یعنی یہ تو شافیہ وغیرہ کا مسلک ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر خون کپڑے کو لگ جائے اور کپڑا اس کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس حالت میں نماز پڑھنے کو کوئی بھی جائز نہیں سمجھتا تو ظاہر ہے کہ جب خون لگا یعنی تیر لگا اور خون نکلا تو نکلنے سے کپڑے کے اوپر بھی یقیناً خون لگا ہوگا تو جب خون کپڑے پر لگا اس کے باوجود انہوں نے نماز کو جاری رکھا تو پھر اس سے اگر کوئی شخص یہ سد کرے کہ خون نجیس نہیں ہوتا اور خون اگر کپڑے کو لگا ہوا ہو تب بھی نماز جاری رکھنا جائز ہے تو پھر آپ کا جواب کیا ہوگا جو آپ کا جواب ہوگا وہی ہمارا بھی جواب ہوگا ناقص وضو ہونے کے سلسلے میں یہ کیسی بات ہے کہ جس کا جواب معقول دینا بڑا مشکل ہے اگرچہ علامہ خطابی خفتابی اللہ علیہ نے ایک عجیب سا جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خون اس طرح نکلا ہو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ کہ سیدھا نکل کے جسم سے باہر چلا گیا اور کپڑوں کو ملوث نہیں کیا تو بڑا عاقل بالغ قسم کا خون تھا کہ جس نے باہر نکل کر کپڑوں کو رجسٹ نہیں کیا لیکن حضرت حافظ ابن رحمتہ اللہ علیہ کچھ ہیں لیکن علامہ خطابی کا اس جواب کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ جواب جو ہے بہت بعید ہے حقیقت تحقیقی بات یہ ہے تحقیقی جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ واقعہ جو پیش آیا اس کی ابو داوت کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ باوجود تیر لگنے کے پھر بھی آپ نے نماز کو جاری رکھا تو اس کی کیا وجہ تھی तो उन्होंने कहा कि इन्नी कुंतु शरा सूरतन पर फिल्म अफ्ताहा मैंने एक सूरत पढ़नी शुरू की थी मैंने उसको तोड़ना और बीच में छोड़ना मुनासिब नहीं समझा तो यहां दो बातें हो सकती हैं एक तो यह कि उस वक्त तक आहकाम इतने ज्यादा मारूफ नहीं थे तो इन्होंने अपने इतिहाद से यह समझा कि भाई नमाज जा, जारी रखू तो कोई हरज नहीं है اور استدل اس وقت عام ہوتا جب جبکہ اس واقعے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی اور آپ ان کے فعل کی تقریر فرماتے اور اس کو اوپر کوئی نکیر نہ فرماتے لیکن کہیں روایات میں یہ مذکور نہیں ہے کہ اس واقعے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی اور آپ نے ان کے اور تصدیق ان کے عمل کی تصدیق فرمائی یا تائید فرمائی اور حقیقت حال یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ صحابہ کرام تھے قرآن کریم سے ان کا عشق اور محبت بہت واضح تھی تو انہوں نے جب کوئی صورت پڑھنی شروع کی تو اس کے اندر اس قدر محب ہوئے اتنا استغراق اس میں ہوا کہ وہ غلب حال تک پہنچ گیا غلب حال ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی چیز سے آدمی وقتی طور پر مغلوب ہو جاتا ہے اور اس وقت میں وہ جو عمل کرتا ہے اس میں وہ معذور ہوتا ہے لیکن وہ قابل تقلید نہیں ہوتا اس سے کوئی فقی مسئلہ مستمت نہیں کیا جا سکتا یہ غلبہ حال یعنی ایک حال غالب آ گیا کہ بھئی میں قرآن شروع قریب میں نے شروع کیا ہوا ہے میں اس کو نہیں توڑنا چاہتا اس کا غلبہ ان کے اوپر ہو گیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے نماز نہیں توڑی تو یہ غلب حال کی کیفیت ہے اور غلبہ حال کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ اس میں جو جو مغلوب الحال ہوتا ہے وہ معذور اس کو ہوتا ہے یعنی اس کے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا کیونکہ مجبور جیسا ہو جاتا ہے اس حال کی وجہ سے لیکن اس سے کوئی مسئلہ مستمت کر کے اور اس سے کوئی باقاعدہ باقاعدہ اصول نہیں نکالا جا سکتا تو یہاں بھی یہی صورت تھی اور اس سے کوئی اصول نکالا نہیں جا سکتا نہ اس سے یہ حکم نکالا جا سکتا ہے کہ وضو نہ نا خون ناقد وضو نہیں نا ہوتا اور نہ اس سے یہ حکم نکالا جا سکتا ہے کہ خون نجس, نجس نہیں ہوتا دونوں باتیں نہیں نکالی جا سکتے سمجھ گئے نا دوسرا اثر نقل کیا ابان بخاری نے وقال الحسن حضرت حسن بصری ربت العلیہ فرماتے ہیں کہ مازار ماضر المسلم کہ مسلمان ہمیشہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں اپنے زخموں کے درمیان تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یہ صرف صرف ایک بن بشری ابن کا واقعہ نہیں ہے بلکہ مسلمان عام مسلمانوں کے بارے میں یہ طرز عمل بتایا حضرت بسیر بخیر اللہ نے کہ مسلمانوں کو خون زخم لگتے رہے اور زخم لگنے کے باوجود وہ نمازیں پڑھتے رہے نمازیں انہوں نے چھوڑی, چھوڑی نہیں یہ سے بخیر رحمۃ کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے امرۃ القاری میں یہ فرمایا کہ اس اثر کی تعویل ضروری ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حسن بصری رحمتہ کا مسلق خود مصنف النبی صاحبہ میں یہ منقول ہے کہ حسن بصری رحمتہ خود خون کو ناقض وضو سمجھتے تھے مصنف النبی صاحبہ میں ان کا خود اپنا فتویٰ منقول ہے کہ خون نکلنا ناقض وزو ہوتا ہے لہٰذا اس کے جو ظاہری مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے جس سے امام بخاری نے صدال کیا ہے وہ ظاہری مفہوم مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اور مفہوم مراد ہے اور وہ مفہوم یہ ہے میرے نزدیک زیادہ صحیح مفہوم اس کا یہ ہے کہ بتلانا یہ ہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے زخموں کی وجہ سے نمازوں کو کبھی چھوڑا نہیں مثلاً زخم لگا ہوا ہے زخمی ہیں اور پٹیاں بندھی ہوئی ہیں زخم کے اوپر تو اس حالت میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں بلکہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں قاعدے کے مطابق وہ قاعدہ کیا ہے کہ اگر آدمی معذور ہو گیا ہے یعنی خون اتنا نکل رہا ہے کہ وہ مسلسل جاری ہے اور کسی وقت بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ معذور کے حکم میں ہو گیا تو اس کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں فقہ کے اندر کہ اگر وقت کے شروع میں آدمی وضو کر لے تو وقت کے دوران جتنی بھی چاہے نمازیں وہ پڑھ سکتا ہے بیچ میں اگر خون جاری بھی رہے تو کوئی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا یا تو وہ معذور تھے یا یہ کہ انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی تھیں زخم لگا ہوا تھا اور خون جاری نہیں تھا لیکن وہ پٹیوں کے اوپر مسا کر کے نماز پڑھتے تھے تو حضرت حسن بصری رحمۃ کا, مطلب, کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی زخموں کو نماز کے راستے میں رکاوٹ نہیں سمجھا بلکہ اگر وہ زخمی ہیں تو زخمی ہونے کی حالت میں بھی وہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور پڑھی ہیں قاعدے کے مطابق نمازیں یہ مطلب ایسا سمجھے کہ بات تیسرا قول نقل کیا ہے تعاوس ابن قیسان اور محمد ابن علی حضرت باقر محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ اور عطا عطا ابن احبی رباح اور اہل حجاز یہ حضرات فرماتے تھے کہ لئی سب ادمی بضو کہ خون میں وضو نہیں آئے یہ تقریباً سر ہے اس بارے میں کہ یہ حضرات خون کو ناقض وزو نہیں سمجھتے تھے لیکن یہ سب تابعین ہیں تاؤس ابن قیسان بھی محمد ابن علی الباقر وہ بھی اور عطا ابن عقائب رباح بھی یہ سب تابعین ہیں اور تابعی کا جو قول ہوتا ہے وہ حدیث مرفوعہ کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتا میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ عنفیہ کی جو دلیل ہے وہ حدیث مرفوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہلے البضو من کل دمن ساحل ہے نا اور منقع اورؤف حبی صلاحطی فلین قریف تو وہ احادی سے ہیں ان کے مقابلے میں تابعی کا قول حجت نے وہ اسربن رضی اللہ بسرتاً فخرجہ منہا دم ان فلمی دبا اور کہتے ہیں کہ حضطب عمر نے ایک پھنسی کو نچوڑا بسرا کہتے ہیں فنسی پنسی جسم کے اوپر جو فنسی دانا نکلاتا ہے نا کوئی تو اس کو انہوں نے دبا کر نچوڑا فخراجہ منہا دم اس سے خون نکلا فلم یہ توجہ تو اس کے باوجود انہوں نے وضو نہیں کیا اس کا ظاہر یہی ہے کہ عبداللہ الائب عمر رضی اللہ عنہ خون کو ناقض وزو نہیں سمجھتے تھے سمجھے نا تو عبداللہ الائبن عمر کا بیشک مسئلہ کیا تھا کہ وہ خون کو ناقض وضو نہیں سمجھتے تھے لیکن حنفیہ کے شدلال جو ہے وہ حدیث مرفوز ہے وہ بذ قبل ابھی اوفا دمن ف مضافی اور عبداللہ اللہ عدم اوفا رضی اللہ تعالی عنہ جو فقاہے صحابہ میں سے ہیں انہوں نے تھوکا خون یعنی کہ خون میں تھوک آیا تو مزہ پھر اس کے باوجود انہوں نے نماز کو جاری رکھا تو یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ اگر خون تھوکا کا مانا یہ ہے کہ تھوک میں خون آ رہا تھا تو اگر وہ خون مغلوب تھا تب تو اس سے حنفیہ کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اگر وہ تھوک اتنا غالب تھا کہ وہ سارے تھوک کے اوپر غالب آ تھا اس کا رنگ تو اس صورت میں بے شک حنفیہ کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے لیکن عبد ابن ابی اوفا کے اس عمل کو محمول کیا جا سکتا ہے حالت عذر پر بھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معذور ہوں اور مسلسل خون ان کا جاری ہو اس کی وجہ سے انہوں نے شروع میں وضو کر لیا اور اس کے بعد پھر خون تھوکتے رہے اور وہ وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ یہ بازور تھے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابنبی اوفا کا مسلق بھی وہی ہو جو عبداللہ ابن عمر کا تھا یعنی وہ خون کو ناقض وضو نہ سمجھتے ہوں لیکن حدیث مرفوع کے مقابلے میں ان کا عمل حجت نہیں ہوگا سمجھ گیا بھائی وہ کالم عمر اول حسن فی منحجمہ لئی سلیہ اللہ غسل مہاجم ہی عبد عمر کا قول یہ ہے اور حسن بصری کا بھی اس شخص کے بارے میں جس نے کہ حجامت کی ہو. حجامت جانتے ہو نا پچنے لگوانا تو اس نے حجامت کی ہو تو لئی علیہ اللہ غسلو مہاجم تو اس کے اوپر کچھ اور واجب نہیں ہے سوائے اس جگہ کو دھونے کے جہاں پر کہ وہ محجم یعنی وہ نشتر جہاں پر لگا ہے اس جگہ کو دھونا بس کافی ہے اور کچھ اس کے ذمہ واجب نہیں تو اس سے امام بخاری یہ سال فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے حجامت کروائی اور حجامت کرنے کی وجہ سے خون نکلا تو اس کے ذمہ وضو واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے اس جگہ کو دھونے کے اور کوئی چیز اس کے اوپر واجب نہیں ہے اس میں یہ دونوں یہ باتیں جو ہے امام بخاری نے عبداللہ ابن عمر سے بھی نقل کی ہے اور حسین بصری سے بھی نقل کی ہے حسین بصری کے بارے میں میں نے ابھی بتایا کہ مصنف ابن ابنبی صاحبہ میں ان کا اثر منقول ہے کہ وہ خون کو ناقض وزو سمجھتے تھے لہذا یہاں پر ان کے ان کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے یہ ترقی اس سیاق میں کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی حجامت کروائے تو اس کے ذمے غسل واجب ہو جاتا ہے سمجھے نا بعض حضرات یہ سمجھتے تھے کہ حجامت کرنے کے نتیجے میں غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کی تردید کی ہے حسین بسری نے کہ نہیں غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ جس حصے کو دھویا ہے جس حصے میں بچنے لگے ہیں اسی حصے کے اوپر بس اس کو دھو دینا کافی ہے اور مزید غسل کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لئی علیہ اللہ غسل و مہاجم ہی حسر جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے اور اس میں نفی مقصود ہے غسل کی نہ کہ وضو کی سمجھ گیا نا تو یہ اور عمل عمر کے بارے میں پیچھے گزرائی ہے کہ وہ قائل تھے کہ اس بات کے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا جی وبه قال حدثنا نافع ابي اياس قال حدثنا ابن ابي سي قال حدثنا سعد بن مكبري قال تعيد سعيد بن مكبري مكبري عن ابي هويدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لا يزال العبد في صلاه ما كان في المسجد ينتظر الصلاه ما لم يغض فقال رجل اعجمي ما حدث يا ابا هويدا قال السوء يعني اضطرب عبورہ کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ نماز کے اندر رہتا ہے جب تک کہ مسجد میں ہو اور نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو نماز کے انتظار میں جب بیٹھا ہے تو وہ بھی نماز پڑھنے والے کے حکم میں معلوم و حدث جب تک کہ وہ کوئی حدث لاحق نہ کرے مسجد میں بیٹھ کر تو ایک آجمی شخص نے پوچھا کہ حدث کیا ہوتا ہے ابو رحرا تو انہوں نے فرمایا کہ افسوس یعنی ذرتا کہ وہ کوئی اگر آواز کے ساتھ جو رہی خارج ہو اس کا وہ تفسیر کر دی پہلے بھی اس قسم کی حدیث گزری ہے تو یہاں پر امام بخاری اصل میں حدث کے لفظ کو خاص کر رہے ہیں سبیلین سے نکلنے والی نجاست کے ساتھ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حدث کا لفظ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر ناقض وضو کے لیے حدث کہا جاتا ہے لہٰذا انہوں نے ایک مثال بے شک دے دی مثال اس کی حدث کی اور بزرتا لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ کسی اور چیز سے یہ پہلے گزر گئی جی, جی عن عن روایت ہے حضرت محمد ابن هي کی محمد ابن الحنفیہ جو ہیں یہ حضرت علی کے ساتھ زیادہ ہیں لیکن یہ حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیز تھی اور وہ قبیل حنیفہ سے حنیفہ سے تعلق رکھتی تھیں اس لیے ان کو حنفیہ کہا جاتا تھا تو یہ ان کی طرف منسوب ہیں اصل میں ان کا پورا نام ہے محمد ابن علی ابن الحنفیہ یعنی اگر محمد ابن علی تنہا کہتے تو شبہ ہوتا کہ شاید یہ حضرت علی کے بیٹے, بیٹے ہیں تو حضرت فاطمہ کے بھی بیٹے ہوں گے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ان کو ان کے نام کے ساتھ ابن الحنفیہ بھی بڑھایا جاتا ہے محمد ابن علی ابن الحنفیہ حضرت علی کے بیٹے اور حنفیہ کے بیٹے وہ دونوں کے بیٹے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ قاض علی الرضی اللہ تعالیٰ کہ اپنے والد ماجد حضرت علی کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کن تو رجولم مزا میں ایسا شخص تھا جس کو مزید بہت خارج ہوتی تھی مزہ مبالغ کا سگا ہے مزید سے مزی سو مزہ کے بنے ہوئے وہ شخص جس کو مزی بہت خارج ہوتی ہو दूसरी रिवायत आता है चूंकि मुझे मजी बहुत खारिज होती थी तो मैं समझता था कि मजी करने से मजी के निकलने से गसलबाजीब हो जाता है जैसे मनी के निकलने से गोसलबाजीब होता है इस तरह मैं समझता था कि मजी के निकलने से भी गौसलबाजी हो जाता है तो दूसरी रिवायत में आता है कुंतु उकसुल ग کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اس سے غسل بازیب ہو جاتا ہے تو اس واسطے میں بہت کثرت سے مجھے غسل کرنا پڑتا تھا کیونکہ ہر وقت مرضی خارج ہو رہی ہے جب بھی خارج ہوئی مجھے غسل کرنا پڑتا تھا تو کن تو غسل تو پھر میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کہ آیا اس سے غسل بازی ہوتا ہے یا گلو بازی ہوتا ہے لیکن فستاح تو مجھے شرم آئی اس بات سے کہ میں یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں اور دوسری روایت میں آتا ہے منی کیونکہ ان حضور صلی اللہ علیہ کے صاحبزادی فاطمہ میرے نکاح میں تھی اور عام طور سے مدی کا خروج جو ہوتا ہے وہ ملاعبت کے وقت میں ہوتا ہے تو اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میں خود جا کر حضور سے پوچھوں مدی کے نکلنے سے وہ سل ہوتا ہے یا, یا نہیں فمرت المتداد <بلْأَصْبَد> تو میں نے خود براہ راست پوچھنے کے بجائے مقداد متداد اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا یا ان سے کہا کہ بھئی آپ یہ مسئلہ پوچھ لو رسول کریم صلی صلہ وسلم سے کمردی کے نکلنے سے وہ سل ہوتا ہے یا یا نہیں فص تو آپ نے حضرت مختار نے اسود نے پوچھا فسالہ فقالا تو حضور نے جواب میں فرمایا فیہ الوضو کہ اس میں وضو ہوتا ہے وزول واجب نہیں ہوتا تو یہاں کیونکہ مدی بھی ان چیزوں میں سے ہے جو کہ قبیلین سے خارج ہوتی ہے اس واسطے امام بخاری اس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی فبيه قال يقر حدثنا سعد قال عبد الله بخص قال حدثنا شيماء عن يحيى انا عن سلمة عن اخاف قال ان نعتاب ان اقاربنا يصاري اخبر وانا زيد قال اخبره انه صلى صلى كما يتوازن الصلاه ويغسل حضرت بن خالد جوہنی رضی اللہ ہیں مشہور صحابی ہیں انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا ان سے حضرت عثمان سے کہ آرا ذرا مجھے یہ بتائیے اور آئتا کے لفظ معنی تو یہ ہے کہ کیا آپ نے دیکھا لیکن محاورے میں آرآتہ اخبرنی کے معنی میں آتا ہے آر آیتا کے معنیٰ اخبرنی کہ ذرا مجھے بتائیے کہ ادار جامع والم یمنی کہ اگر کوئی شخص جمع کرے اور اس کی منی خارج نہ ہو تو کیا حکم ہے یعنی جمع تو کیا لیکن انزال سے پہلے منی کے خارج ہونے سے پہلے ہی وہ ہٹ گیا اور منی خارج نہیں ہوئی تو آیا اس کے ذمے غسل واجب ہے یا نہیں تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یہ توقع کمائے یہ توقع کرا کہ ایسا شخص جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وضو کر لے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے حضرت عثمان رضن کے جواب کا حاصل یہ ہوا کہ غسل واجب ہوتا ہے اس وقت جب کہ جمع کے ساتھ انزال بھی ہو لیکن اگر جمع ہوا اور انزال نہ ہوا تو پھر اس سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وزو کر لینا کافی ہے وہ یکسل الزرا ہوں اور اپنے عزم کو بھی وہ دھو لے کیونکہ اس پر اگرچہ انزال نہیں ہوا لیکن اس پر رتوبت لگ جاتی ہے نجس قسم کی تو اس واسطے اس کو دھو لے اور وضو کر لے تو یہ کافی ہے قال عثمان اور فر حضرت عثمان نے یہ مسئلہ بتانے کے بعد یہ کہا کہ یہ میں اپنی طرف سے یہ حکم نہیں بتا رہا ہوں بلکہ میں نے یہ حکم سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سمجھے نا اصل میں صورتحال یہ تھی کہ شروع میں ابتدائی اسلام میں حکم وہی تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عالیہ نے بیان فرمایا اور وہ یہ کہ غسل کا وجوب جو ہے وہ انضان کے ساتھ مشروط تھا اگر کوئی جمع کرے اور انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا تھا صرف وضو کر لینا کافی ہو جاتا تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ کی متعدد روایتیں اور بعض دوسرے صحابہ کرام کی بھی روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاوز الخط الختان الفطانہ وجب الغسل جب التقاعط ختانین ہو جائے تو غسل واجب ہے سمجھے نا تو یہ بعد میں آیا ہے شروع میں وہ حکم تھا اب جن حضرات صحابہ کرام کو نسخ کا پتہ نہیں چلا یا ناسخ حدیث ان کے سامنے نہیں آئی تو وہ پرانے حکم ہی کو درست سمجھتے رہے اور اسی پر عمل بھی کرتے رہے اور اسی کے مطابق فتویٰ بھی دیتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال وسلم کے بعد اس مسئلے میں صاحب کرام کے درمیان اختلاف ہوا جن حضرات کو ناسخ نہیں پہنچا تھا وہ اس باتی کے قائل تھے جیسے کہ عثمان نے فرمایا اور جن کو ناسخ پہنچ چکا تھا وہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر جمع ہو تو چاہے انزار نہ ہو تب بھی غسل ہو جاتا ہے مجزد التقاع فطانین سے غسل واجب ہو جاتا ہے تو جب حضرت فاروق اعظم حضر اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا تو دیکھا کہ صاب کرام میں اس مسئلے کے در اندر اختلاف ہے تو حضرت فاروق اعظم نے صعب کرام کی جماعت کو جمع کیا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ بھائی اس مسئلے کو طے کرنا چاہیے پھر حضرت عائشہ امر ممنین نضر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا گیا تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فتویٰ یہ تھا کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے سمجھے نا تو اس کے بعد پھر اس پر اتفاق ہو گیا سعو کرام اور اس کے بعد پھر ساری امت کا اس پر اتفاق ہو گیا اب میں وغیرہ سب اس پر, اس پر اس کے قائل ہیں کہ انزال ضروری نہیں ہے مجرن جمع التقاء قطانین وہ غسل کے وجوب کے لیے کافی ہے حضرت عثمان رضدانوں سے جس زمانے میں انہوں نے پوچھا اس وقت تک یہ اجماع منعقد نہیں ہوا تھا اور عثمان کو ناصف کا پتہ نہیں چلا تھا اس واقعہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کیونکہ حضور کا یہ ارشاد منقول ہے جو آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ انم الماء من الماء یعنی ما یعنی غسل سے مراد غسل اور دوسرے ما سے مراد ہے منی یعنی غسل واجب ہوتا ہے منی کے خروج سے تو یہ بات خدو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حضرت عثمان نے وہی سنی تھی اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے یہاں پر یہ فتوا دیا پھر یہ کہتے ہیں جدید خالد رضی اللہ العنہ فرماتے ہیں کہ زبیر وطا و بہ ابن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی مسئلہ پھر میں نے حضرت علی سے بھی پوچھا زبیر امن اقوام رضانہ سے بھی حضرت سے بھی وہی ابن قاب رضی العن سے بھی ان سب بزرگوں سے پوچھا فعمروح بزاری تو انہوں نے بھی اسی کا حکم دیا اب اس میں دونوں اعتماد ہیں ایک اعتماد یہ ہے کہ وہی حکم دیا جو کہ حضرت عثمان نے دیا تھا یعنی انہوں نے بھی یہی کہا کہ بغیر انزال کے غسل واجب نہیں ہوتا اور دوسرا اعتماد یہ بھی ہے کہ انہوں نے جالکہ سے مرادوں غسل کہ انہوں نے غسل کا حکم دیا دونوں اعتماد ہیں پہلی صورت میں اگر پہلی صورت لی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان حضرات کو بھی ناصف کا علم نہیں ہوا تھا اور اگر دوسری صورت لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ناصف کا حکم بتایا لیکن بہرحال میں نے ارض کیا کہ بعد میں فکاہ کرام کا صاحب کرام کا اس پر اتفاق ہو گیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مسئلہ بتانے کے بعد یہ جی قال حدثنا اسحاق بن قال اخبرنا النبأ قال اخبرنا شبت علي عن ان ذكر قال الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورسل فقال النبي صلى عليه وسلم لا عندنا لا عندنا یہ حضرت ابو سعید سدیل رضی الرانوں کا روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے انصار کے ایک صاحب کے پاس پیغام بھیجا ہے دوسری روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت اطبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ تھے جو بنو و امربن اوف کے محلے میں رہتے تھے اور یہ محلہ قبا میں آباد تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں ترجیح لے گئے تھے اور وہاں ان کے گھر پر جا کر ان کو بلایا کہ یہ آئیں لیکن یہ اس وقت اپنی اہلیہ کے ساتھ مشغول تھے تو فوری طور سے باہر نہیں نکلے تھوڑی دیر لگائی اور جب آئے تو فجا اور اصو یکتوں اس حالت میں آئے کہ ان کے گسر ٹپک رہا تھا قطروں سے پانی کے قطروں سے ٹپک رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ غسل کر کے آئے ہیں سر سے پانی ٹپک رہا ہے تو ظاہری طور پر یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ غسل کر کے آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ لاء اللہ کا کہ شاید ہم نے تمہیں جلدی میں مبتلا کر دیا جلہ جلدی کو کہتے ہیں نا اور آجلا باب افعال میں جب یہ جاتا ہے تو اس کے معنی ہے کسی کو کسی کام کے جلدی کرنے پر مجبور کر دینا تو شاید ہم نے تمہیں جلدی میں مبتلا کر دیا اشارہ اسی طرف تھا کہ شاید تم اپنی اہلیہ کے ساتھ مشغول تھے اور ہمارے میرے آواز دینے کی وجہ سے تمہیں جلدی اٹھ کر آنا پڑا تو اس طرح ہوا ہے فقال نعام تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعتاً ایسا ہی ہوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی موقع پر صرحتاً یہ مسئلہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی بی کے ساتھ مشغول ہو اور پھر جلدی سے اٹھ کر آ جائے جبکہ اس کو منی خارج نہ ہوئی ہو تو اس کا کیا حکم ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذا رجل تھا جب تم کو جلدی میں مبتلا کر دیا جائے اوکالا کوہتا یہ او یہاں پر شک کے لیے بھی ہو سکتا ہے راوی کے شک کے لیے بھی اور ہو سکتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونو دونوں لفظ استعمال فرمائے ہوں کہ جلتا او کوہتہ کوہتا کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی شخص میں مبتلا ہو گیا اور کہتے ہیں کوہت المتر بارش رک گئی تو یہاں پر یہ لفظ جب اس سیاق میں آیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ انزال رک گیا یعنی منی خارج نہیں ہوئی تو جب تمہیں جلدی میں مبتلا کر دیا جائے یا یا تمہیں روک دیا جائے منی کے خروج سے تو فعال وضو تو تمہارے اوپر وزو واجب ہے جس کا مطلب یہ کہ غسل واجب نہیں سمجھے نا یہی وہ بات ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور دوسری روایتوں میں اسی کے اندر یہ اضافہ بھی ہے کہ انم الماء من الماء آپ نے فرمایا کہ غسل تو واجب ہوتا ہے اس وقت جب کہ ماں کا خروج ہو یعنی منی کا خروج ہو تو یہ وہی ابتداء اسلام والی بات ہے جس کی وجہ سے بہت سے صاب کرام اس بات کے قائل رہے کہ انزال کے بغیر غسل واجب نہیں ہوتا ارے سمجھے نا لیکن بعد میں آگے آپ کتاب الغسل میں جب آئے گا آئے گی تو وہاں پر پڑھیں گے یہاں تو امام بخاری کا لانے کا مقصود صرف یہ ہے کہ اس سے وضو واجب ہو رہا ہے اس لیے وہ لائے ہیں یہاں پر لیکن جہاں تک غسل کا تعلق ہے غسل کے وجوب کا وہ اس سے متعلق عادی سے وہاں پر کتاب الغسل میں انشاءاللہ آئیں گے یہاں پر یہ بھی امام بخاری نے فرمایا کہ وہ تاب کال حدنا شعبہ یعنی یہ حدیث جو اوپر روایت کی ہے نا یہ تو نظر روایت کر رہے ہیں شعبہ سے نظر ابن انس روایت کر رہے ہیں شعبہ سے لیکن کہتے ہیں کہ واہب نے بھی جو شعبہ کے شاگرد ہیں یہ حدیث شعبہ سے روایت کی ہے کال واہبن قابع قال حدثنا شعبہ سمجھ گئے انہوں نے بھی اسی طریقے سے روایت کی ہے جیسے کہ نظر ابن انس نے روایت کی ہے لیکن ولمبق الغندر و یا ان شعبہ المزور کہتے ہیں کہ یہی حدیث اور شعبہ سے ان کے دو اور شاگردوں نے بھی روایت کی ہے ایک غندر جس کا تعارف میں پہلے کرا چکا ہوں نام کیا ہے ان کا محمد ابن جاکر اور دوسرے یاحیہ یاحیہ سے مراد ہے یہاں پر یاہیا ابن سعید قطان جو جرح و تعداد کے امام ہیں اور امام ونیفا کے شاگرد ہیں تو انہوں نے بھی یہ شعبہ سے روایت کی ہے لیکن اس میں وضو کا ذکر نہیں کیا اس میں یا ابن سعید قطان کی جو روایت ہے وہ مسند احمد میں آئی ہے اور مسند احمد میں وہاں پر, پر الفاظ فلحی سا علیہ کا گوسل وضو کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف یہ فرمایا کہ فلئی سا علیہ کا غسلم ادا اوجلتا اور پہلتا فلئی سالئی کا جب تمہیں جلدی میں ابترا کر دیا جائے یا تمہاری منی کو روک دیا جائے تو پھر اس صورت میں تمہارے اوپر غسل واجب نہیں بس اتنا سمجھ گیا اور ایسی روایت بخاری کو شعبہ گندر کے حوالے سے بھی پہنچی کہ اس کے اندر بھی فعلی کا غسلوم اگرچہ گندور کی ایک روایت جو مسلم میں آئی ہے شعبہ سے اس میں دونوں باتیں فریش علیہ کا علی الوضو دونوں رسول اللہ اللہ وسلم من رسول یہ حدیث پہلے گزری گئی ہے گزری نا اور وہاں پر میں نے یہ بتایا تھا کہ مقصود یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو رضو کرائے پانی تو اس کی ایک شکل وہ ہے جو پہلے گزری تھی کہ پانی اٹھا کر لے جائے کوئی جب محض باقی بزو کرنے والا خود وزو کرے یہ بھی جائز ہے اور یہاں وہ صورت ہے کہ صرف اٹھا کر نہیں لے گا بلکہ پانی ڈالا وزو کر رہے تھے حضور عبدال صلی اللہ علیہ اور یہ پانی ڈال رہے تھے تو یہ طریقہ بھی جائز ہے اسی کو اب رضول القضی صاحبہ ابو تعبیر کیا ہے سمجھ گیا نا ایک تیسرا تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ پانی بھی دوسرا ڈال رہا ہے اور آزاد کو مل بھی گوئی رہا ہے سمجھے نا یہ اس میں کراہٹ ہے اور یہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. جی فبيان قال حدثنا معلم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حسان قال سعيد يقول <سؤال> أخبرني سعد بن عبد الله أننا عبد أن أخبره أنه سمع رواه تقنى مغيرة مغيرة بن شعبة يحدث عن أن انه الله عليه وسلم في سفارين وإنه ذا یہ <نِنِن> <تصفح> بھی اسی جیسی حدیث ہے کہ تو مغیر شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے سفر میں آپ تشیب لے گئے کسی اپنی حاجت کے لیے مغیرہ جو ہیں وہ ان کے حضور پر پانی ڈال رہے تھے وہ حضور حضور فرما رہے تھے تو آپ نے چہرہ بھی دھویا اور ہاتھ بھی اور ہاتھ بھی دھوئے سر کا مسا کیا وہ فین پر مزہ کروایا یہاں پر بھی مغیرہ شعبہ پانی ڈال رہے تھے تو معلومات کے پانی ڈالنا چاہے جیسا یہ باب ہے کہ حدث کے حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ بات متفق ہے کہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی شخص بے وضو بھی تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے سمجھے نا تو اس باب کے اندر جو پہلا جز ہے باب کراط القرآنی بعد الحدث یہ تو باز ہے کہ حد کے بعد قرآن کریم کا پڑھنا یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا اس کا جواب بیان کرنا مقبول ہے لیکن آگے جو وغیرہ ہی لگا ہوا ہے اس کی تشریح میں شرح بخاری کے درمیان اختلاف ہوا ہے کہ یہ وغیرہ ہی کا کیا مطلب ہے ابن نہضر تو یہ کہتے ہیں کہ وغیرہ ہی جو ہے یہ معصوص ہے حدث جو اوپر ہے حدث کے اوپر معقوم ہے اور بغیر ہی اس کو مجرور پڑھا جائے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کا پڑھنا حدث کی بعد بھی جائز ہے اور غیر حدث کے بعد بھی جائز ہے غیر, غیر حدث کا مطلب حافظ نجر نے بیان کیا کہ ایسی صورت جہاں پر کہ حقیقت میں تو حدث لاحق نہیں ہوا لیکن مزن حدث کا ہے یعنی ایسے ہی گمان ہو گیا کہ شاید حدث حدف تو اس صورت میں بھی قرانے, قرآن کریم کا پڑھنا جائز ہے لیکن یہ توجہ کچھ دل کو نہیں لگتی کیونکہ جب یہ کہہ دیا کہ حدث کی حالت میں جائز ہے تو مزنۂ حدث کے میں تو بہتریق اولا جائز ہوگا اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی سمجھے آپ اور بات شرح نے یہ کہا کہ یہ اس کا ات جو ہے وہ قرآن پر ہے بابو کرعت القرآنی وغیرہ ہی بادل یعنی قرآن پڑھنا بھی جائز ہے اور غیر قرآن یعنی ذکر اذکار تسبیحات وغیرہ یہ بھی جائز ہے دعا کرنا بھی جائز ہے اور علامہ عنی کہتے ہیں کہ یہ وغیرہ ہی نہیں ہے وغیر ہے بابل کراۃ بعد الحدث رحو اور اس کا ار جو ہے کرات پر ہے یعنی قرآن پڑھنا بھی جائز ہے حدث کے بعد اور اس کے علاوہ دوسرے اذکار بھی جائز ہیں کراط کے علاو دوسرے اذکار ہوتے ہیں وہ بھی جائز ہیں بہرحال جو بھی مطلب ہو حاصل یہ ہے کہ حدث کی حالت میں تلاوت بھی جائز ہے اور تلاوت کے علاوہ دوسرے اذکار اور اجیا بھی جائیں گے وقال منصور اور ابراہیم منصور ابن معتمر روایت کرتے ہیں حلط ابراہیم نقائی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ لابا قبل قراق الحمام کہ حمام میں تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے حمام سے مراد غسل خانہ جہاں غسل کیا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم نقی کا یہ قول ہے کہ ہمام کے اندر تلاوت میں کوئی مذائقہ نہیں ہنفیہ کہتے ہیں کہ مکروح ہے اور مکرو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمام جو ہوتا ہے اس میں مائے مستعمل بہت ہوتا ہے اور مائے مستعمل جو ہے وہ اگرچہ اگر فرض کرو وہ اس کو طاہر بھی قرار دیا جائے جیسا کہ ہنفیہ کا راجح قول یہی ہے تب بھی بہرحال نزافت کے خلاف ہے نا تو ایک گندگی کی جگہ ہے تو وہاں قرآن کریم کا پڑھنا اس کی حرمت کے منافی ہے اس واسطے اس کو مکرو کہا ہے وہ بھی کتب رسالت علاغیر وضو اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کوئی خط لکھنے میں بغیر وضو کے خط لکھنے کا خاص طور پر اسے ذکر کیا خط کے کی اندر سنت یہ ہے کہ آدمی اس کو لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں لکھتا ہے نا تو آیت کریمہ ہے وہ اس کو لکھنا بغیر وضو کے جائز قرار دیا ابراہیم نخیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہاں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں امام ابو یوسف رحمۃ فرماتے ہیں کہ جائز ہے بغیر وضو کے لکھنا بھی اور امام محمد ربت فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے بغیر وضو کے لکھنا آیت کوئی آیت لکھنا بغیر وضو کے جائز نہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر لکھنے والے کا ہاتھ صرف قلم پر لگ رہا ہے اور وہ جس کاغذ پر لکھ رہا ہے اس پر ہاتھ نہیں لگاتا پھر تو لکھنا جائز ہے لیکن اگر ہاتھ کاغذ پر بھی لگا رہا ہے اور لکھ بھی رہا ہے تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے بغیر وضو کے وقال احمادنبراہیم اور حماد ابنبی سلیمان روایت کرتے ہیں ابراہیم النقی سے کہ ابراہیم نے فرمایا انکان علیہ اظہار الفسلم و الا فلا تسلم کہ اگر غسل کرنے والوں پر ازار ہو یعنی وہ ازار پہنے ہوئے غسل کر رہے ہوں تب تو ان کو سلام کر لو ورنہ اگر وہ بغیر ازار کے غسل کر رہے ہیں تو بھی سلام نہ کرو سمجھے نہیں یہ حمام پہلے ہوتے تھے نا جیسے ایسے ہوتے تھے کہ اس میں حوض جیسا ہوتا تھا اس میں سب کئی لوگ مل کے نہاتے تھے تو جو جب تک اسلام کی تعلیمات نہیں آئی تھی تو سب ننگے ہوتے تھے سب سلاسی مجرد تو وہ اس میں اسی حالت میں ان کو نہاتے رہتے تھے اکٹھے اور اس میں کوئی ایب نہیں سمجھتے تھے اسی لیے اس زمانے میں دخول حمام کو مکرو قرار دیا گیا کہ بھئی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ اس طرح اوریاں طریقے سے نہاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ منع ہے لیکن اسلام کے آنے کے بعد لوگوں نے اگر کسی حمام میں کئی لوگ نہا رہے ہیں تو پھر وہ اظہار پہن کر نہاتے تھے تو ابراہیم نقیر املہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے اضافہ پہنا ہوا ہے تب تو ان کو سلام کرو اور اگر اظہار نہیں پہنا ہوا تو سلام نہ کرو نہ کرنے کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ اگر وہ سب مشترک طور پر اس طرح نہا رہے ہیں نہا رہے ہیں ننگے ہو کر تو یہ گناہ کا کام کر رہا ہے ایسی حالت میں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ وہ ننگے ہیں اور ننگے ہونے کی حالت میں سلام کرنا سلام بار تعالیٰ کے اسماء میں سے بھی ہے اس کی بے حرمتی ہے اور جواب دینا ان کے لیے جائز بھی نہیں ایسی حالت میں وعلیکم السلام کہنا جائز بھی نہیں ہے جس بات سلام کرنا بھی جائز ہے جی <سلام> و ما و الله عليه وسلم وامر كلها فنما رسول الله عليه وسلم اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليل او فجر او ظهيره او بعض الجليل استغفر رسول الله صلى عليه وسلم خلال ايام رمضان اللهم الوجه بي انطوا على 10 قال ان تصنع عقبه الصلوات على راسي فاعاد يده اليمنى لمسدها فصدر عباس کا وہ واقعہ ہے جو پہلے بھی گزرا ہے کہ انہوں نے ایک رات ہضمامونہ کے گھر میں گزاری تھی وہاں قدر اختصار کے ساتھ آیا تھا یہاں کچھ تھوڑی تفصیل ہے اس کے مقابلے میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات گزاری حضمامونہ کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوجہ مطرہ ہیں اور وہ ان کے خالہ بھی ہیں تو وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں لیٹا تکیے کے عرض میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہلیہ وہ لیٹے اس کے طول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد تو رسول اللہ صلیم اللہ بیدار ہوئے پر جلسہ یمساہ نعم ام مجھے بھی تو آپ بیٹھے اس حالت میں کہ نیند کو صاف کر رہے تھے اپنے چہرے سے اپنے دستے مبارک سے یعنی ایسے ایسے آنکھوں کو مل رہے تھے سم خراج اصل آیات الخواتیں پھر آپ نے دس آیتیں پڑھی جو آخری خواتم آیتیں ہیں اعلی عمران کی ثم کیما الى الیکشن معلّہ پھر آپ کھڑے ہوئے ایک لٹکے ہوئے مشکلے کی طرف ہاں یہ بتا دوں یہ جو جملہ ہے نا یہ کرال اصل عیات الخواتم تو اس سے کویا تجمۃ الباب کی مناسبت یہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حادث کی حالت میں بھی تلاوت کرنا جائز ہے تو آپ نیند سے اٹھے تھے اور ابھی بزو نہیں فرمایا تھا اور یہ تلاوت فرمائی تھے امبیا کا کی نیند سے وضو نہیں ہوتی لیکن ساری رات سونے کی حالت میں یہ غالب گمان ہوتا ہے کہ اور بھی کوئی حدث لائق ہوا ہوگا سمجھے نا تو اس واسطے آپ وضو کر رہے تھے اور وضو سے پہلے ہی آپ نے تلاوت فرمائی سورہ عالیہ عمران کی, کی آخری آیتوں کی تو معلوم ہوا کہ حدث کی حالت میں تلاوت کرنا چاہے تھے فتوضہ منحاح فحسن وضو اح صبح مقامہ وسلی غالب نباس فکم تو فسنات مسلحا ضوب عباس کہتے ہیں میں بھی اٹھ کیا اور جیسے حضور نے کیا تھا ویسے میں نے بھی کیا یعنی میں نے بھی وضو کیا پھر میں گیا فکم تو جم آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا دہ جمنا آزادی تو اپنا آپ سیدھا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میں میرے میرا کان پکڑا اس کو آپ مسلنے لگے بچے تھے نا تو ذرا تھوڑی سی خوش قبی کے طور پر آپ نے اس کو مسلا اور مسل کر پھر ان کو دائیں جانیں کھڑا کر دی پھر آپ نے رکعتیں پڑے دو رکعتیں پھر دو رکعتیں پھر دو رکھاتے پھر دو رکعتیں پھر دو ہیں پھر دو رکھاتے ہیں پھر دو رکھاتے یہ بارہ رکعتیں ہوں تو کبھی کبھی نبی کریم صحم کا تحجد میں بارہ رکھتے پڑنا بھی ثابت ہے اور Uh, اس میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے دو رکعتیں بہت مختصر سی پڑھتے تھے اور پھر بعد میں طویل پڑھتے تھے پھر آپ نے بجن پڑھا پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ معذن آیا آپ کے پاس تو آپ نے دو ہلکی سی رکعتیں پڑھی فجر کی سنتیں پھر آپ نکل گئے فص صبح اور صبح کی نماز پڑھی بس بھائی بخص صلی اللہ تعالیٰ